تعمیر مسجد نبوی اول جس جگہ آپ کی ناقہ آ کر بیٹھی تھی وہ جگہ یتیموں کا مربت تھا یعنی کھجور خوش کرنے کی جگہ تھی آپ نے اس جگہ کی بابت دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے معلوم ہوا کہ یہ خرمن سہل اور سہیل کی ہے آپ نے ان دونوں یتیموں کو بلایا تاکہ ان سے یہ قدرہ خرید کر مسجد بنائیں اور ان کے چچا سے جن کی زیر تربیت یہ دونوں یتیم تھے خرید و فروخت کی گفتگو فرمائی ان دونوں نے کہا ہم اس خرمن کو بلا کسی معاوضے کے آپ کی نظر کرتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے اس کی قیمت کے خاص نہیں مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خریدا زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس خرمن کی قیمت دے دیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر نے دس دینار اسی قیمت میں ادا کیے بعد اس زمین پر جو کھجور کے درخت تھے آپ نے ان کے کٹوانے اور قبور مشرقین کے ہموار کر دینے کا حکم دیا اور اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے اور انصار و مہاجرین بھی آپ کے شریک تھے صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے جاتے حاضل حمال لا اللہمال خیبر خدا ابربنا و اطفر اللہ انََََََََََ الجر اجرالآخر فرحمل انصارہ والمہاجر اللّہ لا خیر اللہ خیر العر فنسر الصارہ والمہاجرہ <تصفح> یعنی یہ خیبروں کی کھجور کا بوجھ نہیں ہے پروردگار یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے اور کبھی یہ پڑھتے اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما اے اللہ آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی خیر اور بھلائی نہیں پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو صرف آخرت کی بھلائی اور خیر کے خواہ ہیں اور صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ تھا لادنہ ون نبیملو لذا کا من العمل المدللو یعنی اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ عمل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا اور حضرت علی کرم اللہ چھو یہ شعر پڑھتے جاتے تھے لا یس طبی معرالمساجدہ جو داب فی ہا قا ام وقا و معنی ترابہ یعنی جو شخص اٹھتے بیٹھتے تعمیر مسجد میں سرگرداں ہے اور وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے دونوں برابر نہیں اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانے والوں میں عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ بھی تھے عثمان بن مزعون فطری طور پر نظیف الطبع واقع ہوئے تھے مزاج میں صفائی اور ستھرائی بہت تھی جب اینٹ اٹھاتے تو کپڑوں سے دور رکھتے اور جہاں کپڑے پر ذرہ بھی غبار پڑ جاتا تو اس کو جھاڑتے حضرت علی کرم اللہ وجہو و, و میورا انترا باعدہ بطور مزاح عثمان بن مضعون کے سنانے کے لئے پڑھتے تھے عجب نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مزاج میں اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہوں کہ ایسی حالت میں بنسبت صفائی اور ستھرائی کے گرد اور غبار ہی بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں ہے حاجی تو وہی ہے جو گرد آلود اور میلہ کچیلا ہو مسد احمد میں تلق ابن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گارا گھولنے کا حکم دیا میں پھاولہ لے کر گارا گھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا صحیح نے حبان میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اینٹیں اٹھا کر لاؤں آپ نے فرمایا نہیں تم گارہ گھولو تم اس کام سے خوب واقف ہو یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثل تھی کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں خجور کے تنوں کے ستون تھے اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی جب بارش ہوتی تو پانی اندر آتا اس کے بعد چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا سو گز لمبی اور تقریباً سو ہی گز عریض تھی اور تقریباً تین ہاتھ گہری بنیادیں تھیں دیواروں کی بلندی قد آدم سے زائد تھی دیوار قبلہ بیت المقدس کے جانب رکھی گئی اور مسجد کے تین دروازے رکھے گئے ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب اب قبلہ کی دیوار ہے اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب میں جسے اب باب رحمت کہتے ہیں اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ آتے جاتے تھے جسے اب باب جبریل کہتے ہیں اور جب سولہ یا سترہ ماہ کے بعد بیت المقتص کا قبلہ ہونا منسوخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ مسجد کا طول و عرض کتنا تھا بعض کہتے ہیں کہ سو گز لمبی اور سو گز چوڑی تھی خارجہ بن زید فقی مدینہ یہ فرماتے ہیں کہ سترہ گز لمبی اور ساٹھ گز چوڑی تھی محمد بن یاحیٰ امام مالک کے تلمیز یہ فرماتے ہیں کہ شرکن و غربن تریسٹھ گز تھے اور شمال و جنوبن چون گز اور دو سلوس گز تھے تحقیق یہ کہ مسجد نبوی کی دو مرتبہ تعمیر ہوئی اول جب آپ ہجرت فرما کر ابو ایوب انصاری کے مکان میں فروکش ہوئے دوسرے سنسات ہجری فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے اثر نو تعمیر کرائی جیسا کہ متعدد احادیث اور مختلف روایات سے ثابت ہے پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول عرض سو گز سے کم تھا اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں سو گز سے کچھ زائد ہی تھا چنانچہ ابن جريد جعفر بن عمر سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو دو مرتبہ بنایا اول جب كہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اس وقت مسجد کا طول و عرض سو گز سے کم تھا دوسرے فتح خیبر کے بعد سنسات ہجری میں مسجد کو اثر نو بنایا اور زمین لے کر مسجد میں اور زیادہ کی چنانچہ موجم طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی آپ نے ان انصاری سے یہ فرمایا کہ یہ زمین جنت کے ایک محل کے معاوضے میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو لیکن وہ اپنی اسرت و غربت اور کثیر العیالی کی وجہ سے مفت نہ دے سکے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس قطع زمین کو بمعاوضہ معاوضہ دس ہزار درہم انصاری سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو قطع زمین آپ اس انصاری سے جنت کے محل کے معاوضے میں خرید فرمانا چاہتے تھے وہ اس ناچیز سے خرید فرما لیں آپ نے وہ خط بمعاوضہ جنت حضرت عثمان سے خرید کر مسجد میں شامل فرمایا اور اول اینٹ اپنے دستے مبارک سے رکھی اور پھر آپ کے حکم سے ابو بکر نے اور پھر عمر اور پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم نے رکھی مسرد احمد میں ابو حریرا رضی اللّہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لائی ایک مرتبہ میں سامنے آ گیا تو دیکھا کہ آپ بہت سی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں اور سینہ مبارک سے ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں میں سمجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو دے دیجئے آپ نے فرمایا خوش غیر رہا یا ابا حریرہ فعن اللہ عائش اللہ عائش آخرہ <الْعَخِرَة> یعنی اے ابو حریرہ دوسری اینٹیں اٹھا لو نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی تعمیر حجرات برائے ازواج متحرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ازواج متحرات کے لیے حجروں کی بنیاد ڈالی اور سر دست دو حجریں تیار کرائے ایک حضرت بنت بنتظما کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ کے لیے اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ حضرت فاطمت الظہرا اور حضرت ام کلثوم اور ام المومنین سودا کو لے آئیں اور انہیں کی ہمراہ ابو بکر صدیق نے عبداللہ ابن ابی بکر کو روانہ کیا تاکہ حضرت عائشہ اور اسماں اور ام رومان اور عبدالرحمٰن ابن ابی بکر کو لے آئیں جب زید بن ہارسہ سب کو لے کر مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے تعمیر کردہ حجروں میں منتقل ہو گئے بقیہ حجرے بعد میں حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہے مسجد کے متصل حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے جب آپ کو ضرورت پیش آتی تو حضرت حارثہ آپ کو نظر کر دیتے اسی طرح یکے بعد دیگریں تمام مکانات آپ کی نظر کر دیے اکثر حجرے کھجور کی شاخوں کے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے دروازوں پر کمبل اور ٹاٹ کے پردے تھے حسن بصیر فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر حجرے کی چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا یہ حجرے سمت مشرق اور شام میں واقع تھے غربی جانب میں کوئی حجرہ نہ تھا ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے حکم سے یہ تمام حجرے مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے جس وقت ولید کا یہ حکم مدینہ پہنچا تو تمام اہل مدینہ صدمے سے چیخ اٹھے ابو امامہ سہل بن حنیف فرمایا کرتے تھے کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر منجان اللہ دنیا کے تمام خزائن کی کنجیاں رکھ دی گئی تھیں وہ نبی کیسے حجروں اور کیسے چھپروں میں زندگی بسر کرتا تھا صلی اللہ علیہ وعلا عال ہی و ازواج ہی و ضریاتی ہی و اصحاب ہی و وسلم زیادات خلاف راشدین درمس خاتم مساجد والمرسلین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مسجد نبوی میں کوئی اضافہ نہیں کیا صرف جو ستون بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر پڑے تھے ان کی جگہ اسی طرح کھجور کے ستون نصب فرما دیے حضرت عمر نے سن سترہ ہجری میں قبلہ اور غربی جانب میں مسجد نبوی کو بڑھایا اور شرقی جانب میں چونکہ ازواج متحرات کے حجر واقع تھے اس لیے اس جانب میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مسجد کی توسیع فرمائی مگر اس کی اصلی شان اور حیت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر کرائی اور کھجور کے ستون اور کھجور کی شاخوں اور پٹھوں کی چھت ڈالی اور اس کی اصلی سادگی کو برقرار رکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد کی توسیع بھی فرمائی اور بجائے کچی اینٹوں کے منقش پتھروں اور قلی چونا سے اس کی تعمیر کرائی اور ستون بھی پتھر ہی کے لگائے اور سال کی لکڑی کی چھت ڈالی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس شان سے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرات صحابہ پر یہ شاق گزرا کہ مسجد نبوی کی سادگی اور حیت میں کوئی تغیر و تبدل کیا جائے حضرت عثمان نے جب صحابہ کا انکار دیکھا تو ایک خطبے میں فرمایا تم لوگوں نے اس بارے میں بہت سی چہ میں گوئیاں کی ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کی مثل جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے ماہ ربی الاول 29 ہجری میں تعمیر شروع ہوئی اور محرم الحرام 30 ہجری کو تعمیر ختم ہوئی اس حساب سے زمانہ تعمیر کل دس ماہ ہوتے ہیں نماز جنازہ کی جگہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلاط و تسلیم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ہم میں سے جو شخص مرنے کے قریب ہوتا تو ہم آپ کو اطلاع کرتے آپ تشریف لاتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے مرنے کے بعد دفن تک وہیں تشریف رکھتے اس میں بسا اوقات آپ کو بہت دیر ہو جاتی اس لیے ہم نے یہ التظام کر لیا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیا کریں چنانچہ چند روز یہی معمول رہا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیتے آپ تشریف لاتے اور نماز پڑھتے اور میت کے لیے دعا اور استغفار فرماتے بعض اوقات دفن میں بھی شرکت فرماتے اور بعض اوقات نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے بعد ازاں آپ کی سہولت کی غرض سے ہم نے یہ التظام کر لیا کہ جنازہ لے کر خود آپ کے گھر پر حاضر ہو جاتے آپ وہیں اپنے گھر کے قریب جنازہ کی نماز پڑھا دیتے اس وجہ سے اس جگہ کا نام جہاں آپ جنازہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے موضع الجنائز ہو گیا بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سلاط جنازہ کے لیے مسجد نبوی کے متصل ایک جگہ مخصوص تھی آپ کا مستمر معمول تو یہی تھا کہ آپ مسجد میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے بعض مرتبہ کسی عارض کی وجہ سے آپ نے سلاط جنازہ مسجد میں پڑھی ہے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ مقروب ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے